وہ ذرا سوچے کہ مجھے اب تک کس نے پالا بوسا, مجھ پر مجھ, میری تربیت کس نے کی میری پرورش کس نے کی کس نے مجھ پر خرچ کیا hmm. اگر یہ سوچ یہ احساس اس کے اندر بیدار ہو جائے تو وہ اپنے معاملے سے ہٹ جائے گا اسے چاہیے کہ اپنی پسند پر اپنے والدین کی پسند کو مقدم کرے لیکن اب والدین کے لیے یہ ایڈوائز ہے طور پر کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اگر پانی سر سے اونچا ہوتا دکھائی دے رہا ہے بغاوت کے آسان ہے لڑکا بغاوت میں کچھ اور نہ کر بیٹھے تو انہیں چاہیے کہ وہ دیکھ میں خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کے گھر میں رکھنے کے لائق ہے تو پھر والدین کو نہیں کرنی چاہیے اور یہ معاملہ کمپرومائز کے ذریعے یہاں پہ بھی کچھ ہمارا جو مذہب ہے لڑکے کو باغی کرنا ہے اور نہ ہی والدین کے مقام تقدس کو ٹھیس پہنچانی ہے بالکل ٹھیک ہے ہمارا اعتدال پسند ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ جرمنی سے بہن نے فون کیا ہے کہ پولیسٹ سونا دیں گے میں دیں گے وہ بھی نہیں دیا اور اب جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر, میرے شوہر کی وجہ سے جو کافی اسٹیبلش ہوئے اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چھوڑو اور ہماری مرضی سے شادی کرو تو ان کی گھر کے <تصف> اس میں nee, کلام کرواتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان جلد اقبال حاضر خدمت ہے بات کر رہے ہیں ناظرین لو میرج اور ارینج میرج کا جو تصفر اس معاشرے میں وہ کیا ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس سہوان میں کون ہیں السلام علیکم, علیکم السّلام علیکم السلام جی میں سونیا بات کرتی ہوں راہل پنڈی سے جی فرمائیے میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ کیا شادی سے پہلے لڑکی لڑکا جو فون پہ بات کرتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں ہے اور ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا تحجد کی نماز بغیر سوئے جیسے کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے تحجد کی نماز کے لیے تو اگر نہ سوئے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے یا آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ایک اور کوشچن ہے کہ ہم اگر شادی جو ہے وہ کر لیتے ہیں پیرنٹس کی مرضی سے لیکن اس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہے تو کیا شادی کے بعد ہم اپنے پیرنٹس کو اس بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہماری شادی صحیح جگہ پر نہیں کی تھی تاکہ جو باقی کے ہمارے بہن بھائی ہیں تاکہ وہ ان کی ایسی جگہ پہ شادی نہ کر سکیں لیکن یہ جائے تو انہیں کہنا یا نہیں جس ان کے وہ جس ڈسہارٹ تو نہیں ہوں گے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بھائی اور آپ بہت اچھے ہیں اور آپ اسی طرح پروگرام کیجئے اور اچھے پروگرام جو ہے نا موسائل سے متعلق ضرور پیش کیا بہت شکریہ بہت شکریہ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں ایک اور کونوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ کی طبیعت کیسی ہے جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں میں نا انڈیا سے آئی ہوئی تھی انڈیا سے لگاتی ہوں فون لگتا ہی نہیں ہے آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں جی میں نا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میرے منگیتر سے میں ملتی ہوں اور کیا ہے نا فون پہ بھی بات کرتی ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ابھی کراچی گھومے آپ کو بالکل بتائیں گے کہ منگیتر سے فون پہ بات کرنا ان سے چٹ چیک کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ گھومنا پھرنا صحیح ہے کہ نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کراچی سے کال کی مفتی صاحب اب آپ نے جانب فائنینشلی سپورٹ کیا عورت کے بھائیوں نے شہر کے بھائیوں نے اس کے شوہر کو اب شوہر کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دو ابھی دیکھیں ہمیں وہ پیسہ جو ہے یہاں پر آ جائے یہاں کنورٹ ہو جائے تو اب یہ احسان فرہموشی بھی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے پیسوں کی خاطر پیسوں کو ایشو بنا کر اپنے بیٹے گھر خراب کر رہے ہیں اس کو الگ کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آسما نے کا یہ پوچھا کہ ان کی بھائی کی شادی کو کئی اثر گزر چکا ہے اب نہیں دیتا ان کے See مرضی کی الگ مکان ہو الگ مکان ہو جاتا ہے اب وہ کرایہ بھی نہیں دیتے اور نانفقہ بھی صحیح تو وہ پورا نہیں کرتے اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ صحیح نہیں, ہے. مرش مرش ہے. مطلب صحیح نہیں اٹھا رہا قابل है. تقلید ہیں اس لڑکے کے والد جو سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں قابل नहीं. تعریف ہیں اور یہاں پر اس لڑکے کو چاہیے کہ غور کرے کہ کی یہ کیا کر رہا ہے اپنے والدین کیا کو صحیح ادا نہیں کر رہا اور اپنی بیوی کیا کو بھی صحیح ادا نہیں کر رہا ان کی بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ان کے والد جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی بیوی کا رویہ کے بعد کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے اگر وہ اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہے تو وہ اس سلسلے میں گنا وہ غریب صورتحال ہو جاتی ہے لمحہ صاحب کو میں دودھ کی جو ہے وہ ندیاں بہ دوں گا اور جب وہ دودھ کی ندیاں کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جو ندی نہیں بہتی ہے نوتی صاحب ایک بات یہ فرمائے جیسا کہ وہ بہن نے پوچھا کہ فون پہ بات کرنا ہمارے ہوتا یہ کہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے پوری رات فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے ایس ایم ایس جو پاس ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ کلام کلام کرواتے شامل کریں گے السلام السلام جی جی السلام جی جی جی علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں کہاں سے بات کر رہی ہوں میں گولیمار سے نازیم آباد سے بات کر رہی ہوں میں جی فرمائیے میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم شادی کر لیتے ہیں لو میریج جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھر والے راضی ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نکاح کریں تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہم پہلے نکاح کر چکے ہیں میں اگر وہ دوبارہ نکاح کرائیں تو وہ صحیح ہے یا نہیں اسی لڑکے سے جی اسی لڑکے سے بس سیجیے کہ لو میرج جو ہے وہ آپ نے کر لی کہیں مطلب کوٹ میں جا کے کر لی ٹھیک ہے نکاح پہ نکاح گھر والے مطلب جو کروانا چاہتے ہیں بالکل آپ کا پرابلم آپ کا مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اب یہ جو پرابلم میں مفید صاحب کی چٹ چٹ ہو رہی ہے پوری پوری رات ایس ڈیلیور کیے جا رہے ہیں فون پہ بات ہو رہی ہے موبائل سروسز جو ہے بڑے آفر کر رہے ہیں کے بعد اور شادی سے پہلے اگر ایسا ہو رہا ہے تو شرم بالکل نئے ٹھیک ہے اور منگیتر سے اگر مثال کے طور بات کی جائے کیونکہ ہمارے پرابلم یہ بھی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی تو اب جب ہماری تو گے دیکھیے منگنی ایک معاہدہ ہے شادی کا ایک سال کے بعد چھ مہینے کے بعد شادی ہونی ہے یہ معاہدہ ہے اس کی شری کوئی حیثیت نہیں ہے باقاعدہ ان کے مطلب جو آپ میں تعلقات ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اور جس طریقے سے وہ عام طور پر غیر محرم ہے تو یہ لڑکا بھی اس کے لیے لڑکی کے لیے غیر محرم ہے آپس میں یہ بات چیت نہیں کر سکتے جب کا تک یہ نکالنا ہو جائے جی ایک بڑی پرابلم یہ جب تک کہ نکالا نہ ہو جائے لیکن ہمارے یہاں جو معاشرتی رویے ہیں یہ جو ہمارے یہاں سوشلائزیشن اتنی ہو چکی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ والدین تو خود کہتے ہیں تمہاری منگے جاؤ ذرا اس بھابھی کے کر ذرا سے بروج کھلا کر رہا ذرا اسے ڈنر کرا کر آو تو پھر اس ان رویوں کے بارے میں آپ سے کلام کروائیں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سوقے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور لو میرج اور ارینج میرج کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے جناب شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں عروج بول رہی ہوں انڈیا سے جی عروج صاحب فرمائیے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے جی میری لو میرج ہوئی ہے ٹھیک ہے اور میرے ہسبینڈ اور میرے ساتھ لائک ہماری لو میرج ہوئی ہے لیکن پیرنٹس نے ایکسپٹ نہیں کیا میرے ان لوز نے تو اب کیا ہم الگ رہ سکتے ہیں مطلب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہ سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے کوئی پرابلم ہے بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہندوستان سے کال کی جناب نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار ماشاءاللہ اللہ آپ خورشید بھائی کے ساتھ زیادہ ہیں ہم تو چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آج استفادہ کریں جس نات کی فرمائش کی تھی اس کی جناب جسے دیکھنی ہو جن دے گم تین دے درے میں سفار جا جائے تو جا جائے لو جائے گلی مجھے چھوڑ دے تو امن ہوا تیری گلی صاحب بات یہ ہے کہ جس پہ ہم کام کر رہے تھے کہ منگنی کے بعد یہ جو ہمارے ہوتا یہ کہ والدین خود کہتے ہیں کہ صاحب روسٹ کھلانے کے لیے جاؤ ڈنر کرانے کے لئے جاؤ برگرز کھلانے کے لیے جاؤ کیسے دیکھتے ہیں اس بات دیکھیے والدین کا اپنی بچی سے یہ کہنا کہ تم اس غیر مرد کے ساتھ جس سے تمہاری منگنی ہوئی ہے اور صرف وعدہ نکاح ہوا اس کے ساتھ تم چلے جاؤ یہ انتہائی انسانی اخلاق اور اہمیت اور غیرت یہ اکثر خلاف ہے ان والدین سے میں کہتا ہوں کہ جو اپنی لڑکی کو تنہا اس کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس بات پہ کلام کروائیں گے تھوڑا سا ایک تشنگی چھوڑتے ہیں نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اخبار حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ امتیاز لمحات کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی عرفان بول رہا ہوں وزیر آباد سے جی عرفان صاحب فرمائیے ابھی میں نے پہلے تو ایک فرمائش ہے ان کے لیے خورشید صاحب کے جو ساحبے ہیں ان کی ہے بڑی مشہور ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آج انشاءاللہ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ان سے گزارش ہے کہ ابھی ان کی آواز سنی ہے تو ایسے لگا کہ خرشید بھائی بول رہے ہیں بے شک یہ بات ہے جی اب ان کی آواز کی صورت میں جناب جناب جناب جناب تو بڑا دکھ ہوا بھی بڑے بس جی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ وبارک تعالیٰ ان کے تمام سبیرہ کبیرا گنا کو معاف کرے اور ان کو اپنا گوار رحمت میں جگہ عطا کرے آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم کال ڈراپ ہو صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ منگنی کے بعد جو عموماً گھر والوں کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے پارٹیز پارٹی ڈنر کے لیے کیا کہتے ہیں والدین کا یہ عمل انسانی اہمیت اور غیرت اور حیات کی اکثر خلاف ہے हुँ. میں والدین کو بہت معدبانہ طور پر یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی جوان لڑکی کو غیر محرم کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور یہ کہنے کی اس کا نکاح ہونے والا،, ہونے والا ہے اور بڑا اچھا لڑکا ہے تو کیا نکاح کر بھیج دیں تو یہ بنا نہیں یعنی hmm. اس کا مطلب یہ کہ شریت جو ہے تو نکاح کر کے بھیج دیں اچھا آ گئی ہے تو کے اندر یا لو میرج کے اندر ایک بات یہ بھی دیکھی کہ صاحب پیار ہوا مثال کے طور پر گھر والے مان گئے اور منگنی کر دی اور ایک سپیل دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اتنے کے بعد ہم رخصتی کر دیں گے چاہے وہ سال سال سال یا ارینج میرج میں بھی یہ ہوا کرتا ہے کہ منگنی کر دی وہ دو تین سال کے بعد ہم رخصتی کریں گے اس دوران اگر لڑکے میں کوئی پیدا ہو جائے یا لڑکی میں کوئی پیدا ہو جائے کوئی انسڈینٹ کوئی ایکسیڈنٹ کوئی جل نہ کوئی ایکسٹرا زیٹ ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا شریعت اس بات کی متعمل ہو سکتی ہے اس پہ کلام کرواتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام میں امبر سے سلطانہ بول رہی ہوں ہندوستان سے بات کر رہی ہوں فرمائی جی ہاں میں ہندوستان سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے بہت دنوں سے مجھ سے یہ थे تھے مطلب نا انصاف ہی چل رہی تھی جیسے بیوی کا حقوق تو میں ان سے بہت دنوں سے طلاق ہی طلب کر رہی تھی تو انہوں نے چھٹے روزے سے میں سے طلاق لے لیا اور ایک ساتھ میں تین مرتبہ بول دیئے ایک ساتھ میں ہو جاتی یا تین ساس میں ہوتی ہے میری ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی گواہ یا مجھے یہ سوال اچھا میں بہرحال اب چونکہ ایک چیز ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کی نوبت کیوں آئی کہ آپ نے تین تلاقیں لیے بہت دنوں سے مجھے تکلیف تھی جو بیوی کا حقوق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تھا بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کی علامہ صاحب کیا فرمائیے جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا کس سوال ایک تو بات یہ تھی کہ یہ صورتحال جب ہمارے یہاں ہوتی ہے انسیڈنٹ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے منگنی اور شادی کے درمیان جو معاملہ ہے جی دیکھیں منگنی مفی صاحب نے اس وقت تفصیلی گفتگو فرمائی کہ منگنی جو ہے یہ وعدہ نکاح ہے اب اس دوران اگر کوئی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ جس دوران جو ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی سائب آ جاتا ہے تو یقیناً اس کو فسخ کیا جا سکتا ہے اور وہ منگنی توڑ کر کسی اور سے جو ہے کہ وہ دوسرے سے نکاح دوسرے سے منگنی کر سکتے ہیں آپ کیا فرمائیے جی یہاں پر ہوم والد صاحبہ نے رول سے یہ پوچھا کہ لڑکی کی شادی جو ہے وہ ارینج میرے والدین کی مرضی سے ہوئی اب اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کے جو والدین ہے وہ لڑکیوں قبول نہیں کر رہے اور لڑکا جو ہے وہ باہر رہتا ہے وہ بالکل خبر نہیں لیتا نانفقہ پورا نہیں کرتا اب کیا ہوا کہ لڑکی کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اور لڑکی نے جو ہے کسی اور جگہ جو ہے اپنے افیئر جو ہے وہ چلایا ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ لڑکے کا خبر نہ رہنا شوہر کا بیوی کی خبر نہ لینا اور بالکل نانفقی روانہ کرنا تو شوہر اس زمن میں گناہگار ہوگا اور قابل گرفت ہوگا اور اس کے بعد جو لڑکی کا افیئر چلانا تو اس سے اس بات کا بالکل حق نہیں تھا اور شرن طور پر وہ گناہگار ہوگی اور معذا اللہ خدانہ خاصا کوئی تعلقات کی نوعیت ہوئی تو بالکل گناگاری کے زمنے میں ہوگا لیکن اب یہاں پر ایک بات ہے وار کون قصوروار کسور لڑکا اس لحاظ سے ہے کہ جو توجہ لڑکی کی ضرورت تھی وہ توجہ اس سے نہیں تھی تو لڑکی نے توجہ کہیں اور ڈھونڈ لی اور لڑکی اس لحاظ سے کسور ہے کہ شریعت اجازت اسے توجہ نہیں دی آپ فرماتے ہیں کہ وار جو ہے وہ اس وقت لڑکا ہے لیکن ہے ایک لڑکی لڑکی سبر نہیں کرنا چاہیے جی میں یہی کام کرنے جا یہی عرص کر رہا ہوں کہ لڑکی اس لحاظ سے وار ہے کہ اسے صبر کرنا چاہیے تھا اور جو وہ کر رہی ہے شریعت قطعا اس کی اجازت نہیں بار رشندر صاحبہ نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر کو ان پر شک تھا کہ یہ اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنے یعنی گھر والوں کو دیتی تو اس پر انہوں نے قسم بھی اٹھائی شریف میں جا کر وہاں پر بھی جو ہے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اس کے باوجود شوہر شک کرتے ہیں دیکھیں اس کہ جو گمان برا گمان ہوتا ہے گنا ہوتا ہے تو شوہر کو گمان نہیں کرنا چاہیے بیوی نے قسم اٹھا لی ہے تو اب اسے اس پر یقین کر لینا چاہیے مزید سوالات کے جوابات آپ سے لیتے ہیں رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ لو میرج اور ارینج میرج کے اس موضوع کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صوفے کے بعد بیس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے خورشید احمد مرحوم کے صاحبزاد حضبر حسان بن خورشید نہ رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چندشاہ شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو گزار کیا سوچنا چاہیے جی کوئی سیتا ہے نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی سم ہے کسی کا احسان کی کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں किसी, किसी को دو یا رسول اللہ تم گے تم بھی دو گے تمہارے در سے ہی لونگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آل کی میرے کیا ہے عمل کی میرے آسان کیا ہے بجز سلامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نصبت میرا تو ایک آس یہی میرا رخ میری طرف ہے مجھے نا بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ سب کرم ہے مفید صاحب کے پاس بہن نے یہ پوچھا کہ شریف فقیر کی تعریف کیا ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سا... سا... سونے کا نصاب نہیں ہے یا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کا نصاب اس کے پاس موجود ہے یا ساڑھے سات تولہ سونے کا تو پھر اس صورت میں وہ شدید فقیر نہیں ہے لیکن اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے مساوی ضروریات زندگی کے علاوہ جو ہے اس کے پاس رقم موجود ہے وہ شریف فقیر نہیں ہے اگر اتنی رقم موجود نہیں ہے تو شریف فقیر ہے زکات دی جا رہی اس کے بعد جو ہے سونیا نے راہل پنڈی سے پوچھا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی فون کر سکتے ہیں بات ہو چکی ہے کہ نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھا کہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے تو تہجد کے لیے عشا کے بعد جو ہے تہجد کے لیے سونا ضروری ہے بغیر سوئے اگر پڑھی تو تہجد نہیں کہلائے گی وہ سراپ الائے گی اس کے بعد یہ پوچھا کہ پیرنٹس حکم دیتے ہیں کہیں اور شادی جی کرنے کا میری مرضی کہیں رہے میری مرضی کہیں اور ہے یہ, یہی تو سارا مسئلہ جی ہے کہ پیرنٹس کی مرضی اور میری مرضی کیا ہے اور ناظرین ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین آج صحیح میں گفتگو کر رہے ہیں لو میرج اور ارینج میرج کے حوالے سے اور دیکھیں کہ مزید گفتگو کیسے آگے بڑھتی ہے مفتی صاحب کیا فرما دیتے ہیں آپ مزید سوالات کے حوالے سے پیرنٹس کہیں اور کو دیتے ہیں شادی کرنے کا اور میری مرضی کہیں اور ہے تو اس دمن میں میں ایڈوائز دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی جیب مرضی پر پیرنٹس کی جن مرضی کو منحصر یعنی مقدم رکھیں ہاں اگر جن کو یہ پسند کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں اگر وہ سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں سمجھتے تو پھر ان کی مرضی کو مقدم کرتے رہے جہاں وہ کہتے ہیں وہاں شادی کر لیں اپنے جذبات کی اور احساسات کی قربانی قربانی دینی پڑے گی قربانی سے گھر بنتے ہیں نا شریعت اجازت دیتی ہے لیکن والدین کی آپ کو پامال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اتدال پسندی کی بلی اطمینان کے لیے شریف طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ نکاح کرنے کی اگر دلی اطمینان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کو سکتے ہیں اس کے بعد یہ پوچھا عروج نے انڈیا سے کہ لو میرج میں ان کے پیرنٹس نے جو ہے وہ نہیں کیا اب وہ جو ہے وہ مطلب بالکل راضی نہیں ہے تو اب ان کے شور انہیں الگ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ راضی نہیں ہے تو اول راضی کرنے کی کوشش کریں اگر راضی نہیں ہو رہے تو الگ رکھ سکتے ہیں لیکن شور کو چاہیے کہ والدین کے حقوق بھی پورا اور ان کے حقوق بھی پورا ہندوستان جو کال آئی تھی اس سلسلے میں وہ جو پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بیلنس لے کے چلنا پڑے گا بیوی کے حقوق اور والدین کے حقوق پورے بیلنس ہونے سے بچانا پڑے گا بالکل ٹھیک ہے مگر بات جو ہے وہ سلطانہ صاحب نے یہ پوچھا ہندوستان سے کہ ان کے شیور ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں طلاق مانگی انہوں نے ایک وقت میں تین طلاقیں دی آیا یہ ہوئی یا نہیں ہوئی تو ایک وقت میں تین تلاقے اگر دی جائے تو ایک وقت میں تین ہو جائیں اچھا فرق سچویشن سچویشن ہے کہ ایک وقت تین دے وہ ارینج میرج کی صورت میں دی چاہے لو میرج کی صورت میں دی اور اچانک پھر خیال آیا غلطی کر دی دونوں فریقین جو نادم ہو گئے اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو صورت میں کیا ہوگا دیکھیں ان کے لیے تو یہی صورت ہے اول تو اسے ایک وقت میں تین تلاقے نہیں دینا چاہیے ایک وقت میں تین تلاقے دینا مکروح ہے دے دے دی دی ہیں تو اب اس کے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں ہے حتا کہ عدت گزارنے کے بعد عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ جو ہے افواجی تعلقات قائم ہوئے پھر اس نے جو ہے وہ طلاق دی پھر وہاں کی عیدت گزارنے کے بعد شور سے نکالا دو بارہ یعنی جی اس سے ہاں پہلے ہاں مطلب حالے سے پہلے کسی صورت ممکن نہیں ہے موضوع کی طرف آتے ہیں علامہ صاحب کہ پسند کی شادی کے حوالے سے والدین کا ایک بہت بڑا کلیم ہے بلکہ عمومی کلیم ہے کہ صاحب پسند کی شادی کے بعد جو ہے وہ عموماً جھگڑے شروع ہوا کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ جو شوہر ہے یا وہ جو عاشق ہے وہ پہلے تو بہت کرتا ہے میں دو کی ندیاں بہا دوں گا میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے آؤں گا چاند توڑ کے لے آؤں گا سارے تمام دعوے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور گھر بسنے کے بعد دوبارہ جو ہے گھر ٹوٹنے کی پوزیشن آتی ہے کیا یہ کلیم صحیح ہے پسند کی شادی کے حوالے سے دیکھیں پسند کی شادی میں یہی سب سے بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے جس کو آپ ذکر فرما رہے ہیں جذبات اس وقت عروج پر ہوتے ہیں اور بندہ سمجھتا نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اس وقت اس کے اچھے دوست وہ ہیں جس کو مشورہ دیں اور مشورے میں جو ذات اس پر مقدم ہے جس طرح والدین وغیرہ کا مقام ہے وہ اس چیز کا احساس رکھے اور دونوں کو مساوی لے کے جو مطلب یہاں پر گفروگ ہو رہی ہے دونوں کو مساوی لے کر چلے تو یقیناً کلچ کی صورت نہیں بنتی اور والدین اگر اپنا جگر کشادہ کر دیتے ہیں اور اس لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں تو میرا پھر یہ مشورہ یہ ہے کہ جو اس لڑکے کی ماں ہے پھر وہ اس کو بیٹی سمجھے اس پر زنی لان اس سے پرہیز کرے اور جو بچی گھر میں آ گئی ہے وہ سب اپنی ماں سمجھے اور ماں سمجھ کر ان کی تعت اور فرما بداری کریں تو یہ ایسی صورت ہے کہ ہر طرف سے جگہ احساس کی فضا برقرار ہو جائے گی تو ان شاء اللہ لذیذ کو فتنا فضا اچھا ایک بات فرمائیے آج ایک خاص بات جو میں دیکھتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں کوئی ایک لو اسٹوری ہمارے سامنے آتی تھی ونس این وائل ہم سنتے تھے کہ صاحب ایسا کچھ معاملہ ہے لیکن آج ایسا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مطلب ہمارے سامنے ایک کے بعد دوسری سٹوری جو ہے کھڑی ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتی ان کی پسند کو مقدم نہیں رکھتی اپنی چاہ کو مقدم رکھا کرتی ہے اصل میں میڈیا کے جہاں پر اچھے اثرات ہیں کیوں ٹی چینل ہے تو وہاں اس کے برے اثرات بھی ہیں تو میڈیا کے اثرات کو اپناتے ہوئے ہم نے غیروں کی جو پسند ہے اور غیروں کے جو طریقے ہیں وہ हुँ. ہم نے اپنا لیے ہیں ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے ناظرین. رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر ایک بار. کے آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے علامہ صاحب بہت گفتگو ہی ہوئی لو میرج اور ارینج میرج کے حوالے سے مختصر کیا فرمائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے وہ دور اس کا حل یہ ہے کہ خاندان کے اندر اعتدال اور اتفاق رکھنے کے لیے ہماری جوان نسل کو چاہیے کہ جناب اپنے جذبات کو معتدل رکھیں اور اپنے والدین کے حقوق کی بالادستی رکھیں اور اس میں والدین کے حقوق ہی کو ترجیح دیں لیکن والدین کو چاہیے کہ ہمارے بچے کی رضا اور محبت کہاں پر ہے بالکل صحیح تو اس اعتبار سے اس کو کریں چاہیے مفتی صاحب آپ کی فرمائیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بالکل آزادی نہ دیں اور ان کی تعلیم اور تربیت دیں وہ حدود قوانین کے اندر دیکھ کر اس کے باوجود اگر ایسی سچویشن سامنے آتی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو مقدم رکھیں والدین کو چاہیے کہ ان کی عزت کا خیال رکھیں مفتی آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں تشریف بات یہ ہے کہ آج اس موضوع کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ شادی پسند کی ہو یا والدین کی پسند کی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق تو اتنے کم وقت میں ہم ادا ویسے بھی نہیں کر سکتے اور اس موضوع کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا اور شاید اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ اخذ کر لیں جیسا کہ میں نے کہا تھا تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ ہم اخذ نہیں کر سکتے لیکن ناظرین ان نگاہوں نے ان سماعتوں نے جو آپ کی ہیں جو نگاہیں آپ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے اور بہت سی بچیاں صرف اور صرف اس عشق کی مستی میں اس محبت کی مستی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فنا تک کر دیا یعنی یہاں تک ہم نے سنا کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لی لوگوں نے زہر کھا لیا لوگوں نے اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیا صرف اور صرف اس عشق کی وجہ سے کہ ہمارے والدین ہماری بات کو نہیں مانتے ہماری چاہ کو پورا نہیں کرتے اور نازی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگی ہیں لڑکے اپنے گھروں سے بھاگے ہیں اور انہوں نے نکل کر باقاعدہ علل اعلان یا چھپ کر اپنی پسند کی شادیاں کی ہیں اور اس کے بعد جا کر یا تو اپنے والدین کو بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے میں آج صرف ایک سوال ان تمام بچوں سے ان تمام نوجوان سے کرنا چاہوں گا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو بچی اپنی دہلیز کو پلاگتی ہے در وہ اپنی دہلیج کو نہیں پلانگتی بلکہ وہ اپنے والدین کی عزت کی دہلیز کو پلانگتی ہے جو بچی اپنی دہلیج کو پلانگتی ہے در وہ اپنے گھر کی دہلیز کو نہیں پھیلانگتی بلکہ وہ اپنے والد کی پگڑی کو اس حد تک اچھال دیا کرتی ہے کہ معاشرے میں وہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاتا ہے ارے آپ یہ تو سوچیں جب آپ اپنے گھروں سے رات کی تاریخی میں بھاگا کرتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی عزت کو لا کر چوراہے پر مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پھوڑ دیا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے والدین کے اوپر انگلی اٹھائیں آپ کے والدین سے سوال کریں آپ کے والدین کی پگڑی کو اچھالیں اور آپ کے والدین کی ناک کو خاک آلود کر دیں بات ناظرین صرف اتنی ہے سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے یہ جو بیچ میں معاملہ آتا ہے یہ انا کا آتا ہے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے دل سے اٹھنے والی اپچ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جن بچوں کو آپ نے پالا ہے پوسا ہے جوان کیا ہے بڑی محبت اور شفکت دی ہے آج آپ کا جگر گوشہ اپنا ایک جگر گوشہ مانگتا ہے آج آپ کی محبت اپنی محبت مانگتی ہے آج آپ کی الفت اپنی الفت مانگتی ہے ارے آج آپ کا عشق اپنا عشق مانگتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے بچوں نے اگر ائز مانگا ہے تو انہیں عطا کر دیجئے اور اگر ناجائز مانگا ہے تو انہیں روک دیجئے اور بچے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر والدین کسی بات سے روکتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کیوں روکتے ہیں کس وجہ سے منع کرتے ہیں کیا اس کے پیچھے وہ حقیقت موجود ہے جو ہماری نوجوان نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے عورت نکاح کی جاتی ہے ایک چیز تو مال ہے دوسری چیز حسب و نصب ہے تیسری چیز حسن ہے اور چوتھی چیز دینداری ہے اور دینداری والی کو ترجیح دو بس ناظرین خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو دیندار خاتون ہے اس کو ترجیح دیں اپنے آپ کو اس سوچ سے نکالیں کہ آپ نوجوان ہیں آپ کو اللہ نے دل عطا کیا ہے لیکن اس دل کے ساتھ اگر والدین کی فرما برداری شامل ہو جائے اور والدین کی وہ تمام سوچیں جن کو وہ آپ کے سر پر چہرہ سجا کر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی برو اکال لانے کے ضامن بن جائیں اور اس کی تکمیل کے ضامن بن جائیں تو اس سے بڑھ کے آپ کو دنیا میں کامیابی نہیں اور اس سے بڑھ کر آپ کو آخرت میں کامیابی نہیں بیلا ناظرین اب وقت بہت قریب ہے دعا کا افطار کا وقت ہے ہم روزے رکھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں کتنی ہی خطائیں کی ہیں لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ ایسے مسلمان جن پر اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب قرار دیتا ہے اور ان کی مقفرت ان کی بخش فرما دیا کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان اوقات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے دائنے ہاتھ میں ناماء عمال دیے جائیں گے ناظرین بس ایک مختصر سے وقت پہ جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء دوبارہ حاضر ہوں گے اور آنے کے بعد حسان بن خورشید احمد سے تیا کا نام سنیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقت کے بعد منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا مجرم مجرجہ برتا کملی میں چھپا لینا اربن شیت کو ل کرنا جب وقت نظارے دیدار کرنا میں قبر دیری میں گا کو للہ لا کرنا جب بق نظارے دیدار عطا کرنا اے ایس گز منظور دعا کرنا جب وقت دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں برکا مح شرم بر برتنا رسوات گے منظور دعا کرنا جب بک دیدار عطا کرنا میں پور دری میں گب سوللا روشن میری قربت کو لا ضرورا کرنا جب وقت نزائے بیدار عطا کرنا جب وقت نظار گدے منظور دعا کرنا جب وقت نظارے دیدار اتا کرنا جب وقت نظارے دیدار گ منظور دعا کرنا جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا جب وقت نظارے गाए